گاندھی جی کی تصویروں اور بتوں کو گھروں میں آویزا کیا کرشچن کو حضرت موس علیہ سلام کا خطاب دیا گیا وید کو الہامی کتاب کہنے لگے گائے کی قربانی کی ممانعت کے فتوے اونٹوں کی پشت پر سے تقسیم کیے گئے تو علماء حق نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اس طرح جب بازیچائی اتفال بنتے دیکھا تو ان کی ایمانی غیرت بڑک اٹھی اور اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو بچانے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے علمائے اہل سنت میدان میں آئے چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضحا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ذاتی طور پر اپنے قلم سے ان ناقبت اندیشوں کے کفری کلمات و افعال کی تردید کی وہاں بریلی میں کل ہند مرکزی جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی جس نے اس سلسلے میں قابل قدر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں اور اس کی تحریک اس کی بھی بہرحال تفصیل کافی زیادہ ہے لیکن بہرحال تفصیل میں میں نہیں پڑھتا علی گڑھ کالج کا قزیہ یہ بھی سماعت فرمائیے موضوع میں نے شروع میں ارض کیا ہے سید اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت اس موضوع پر میں آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں مسلم کالج یہ اس کو یونیورسٹی بعد میں بنایا گیا اس وقت یہ کالج تھا یعنی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ شروع ہی سے مولانا محمود الحسن اور ان کے ہم ہمنوا علماء کی نظر میں بری طرح سے کھٹکتا تھا دیوبندی تھے یہ لوگ اور ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح اس بت کو ڈھا دیا جائے بت کہتے تھے آخر تحریک ترک موالات کے سلسلے میں مسٹر گاندھی کے ایما پر محمود الحسن اور القلام نے پروگرام بنایا تو مولانا محمود الحسن نے اسلامیہ کالج علی گڑھ اور اسلامیہ کالج لاہور کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے دیدینا بغض کا یوں اظہار کیا کہ علی گڑھ کالج کی ابتدا کی حالت میں علما نے العموم اس قسم کی تعلیم کے جواز سے جو از سر تاپا گورنمنٹ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے روکا تو بد سے وہ رک نہ سکی اب جبکہ اس کے سمراج و نتائج آنکھوں سے دیکھ لیے تو قوم کو اس سے بچانا ضروری امر ہے اچھا یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ عصر حاضر کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تحریک علی گڑھ کے فاضل حضرات نے کثیر تعداد میں ساتھ دیا اور دیوبند کے فاضلوں نے اس تحریک کی مخالفت کو عین اسلام قرار دیا عین اسلام قرار دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور مولانا محمود الحسن دیوبندی نے مسلم کالج علی گڑھ کے طلبہ کے سوالات کا جواب بات, کے جوابات دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری معروضات سے آپ کو سوالات کا جواب مل جائے گا اور علی گڑھ کی عمارتوں کتب خانوں وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آپ کو دستک دے گا دستک دے گا کہ کستمتنیا شام فلسطین اور عراق کی قیمت سے ان چیزوں کو کیا نسبت ہے ایسی ایسی بکواس کی گئی مولانا محمود الحسن کے فتح ابوالکلام اور مولانا محمد علی کی تقریریں اور خطبات آخر میں رنگ لائے اور پھر ڈاکٹر انصاری اور مولانا محمد علی جوہر کی زیر سرکردگی مجاہدین کی ایک عظیم فوج نے علی گڑھ کالج پر حل بول دیا خدا بلا کرے مولانا حبیب الرحمان خان صاحب کا مولانا سید سلیمان اشرف اور ڈاکٹر سرزیاء الدین مرحوم کا حضرت رحمت اللہ علیہ کے موتی کی دین تھے یہ تینوں ان کی بلند ہمتی اور ان کی مسائل عظیم سے کالج مکمل شکست سے ریخت سے بچ گیا اور بعد میں اس کالج نے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی اور اس کے نو نہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا مجھے بتائیے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء اور وہاں کے اساتذہ اور علمی شخصیات کا تحریک پاکستان میں کتنا حصہ ہے کتنا حصہ ہے تاریخ اس بات پر بالکل واضح ہے تاریخ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے لیکن یہ بد اس علی گڑھ یونیورسٹی کو کالج کو بھی ڈھانا چاہتے تھے اسی طرح اسلامیہ کالج لاہور پر بھی دعویٰ جو ہے وہ بولا گیا علی گڑھ کالج کے فاتحین نے اب اسلامیہ کالج لاہور کی طرف باغے موڑی اور اس گروہ کا قائد وہ شخص تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہر سانس مسلمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے وقف تھا اعلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. حضرت علیہ رحمان نے ابو القلام کی ساری زندگی کو اپنے اشعار میں اس کی گندی فطرت کو واضح کیا ہے غرضی کہ اب الکلام نے بیس اکتوبر انیس سو بیس کو یہ لاہور پہنچا انجمن حمایت اسلام کی جرنل کاؤنسل میں ممبران کو اپنا ہمنوا اور ہم خیال بنانے میں اڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کے حامیوں نے اب زندہ باد کے نعرے لگائے اور قریب تھا کہ انجمن کے ارکان مولانا کے حق میں رائے دیتے کہ شیخ ابد القادر مرحوم اپنی جگہ سے اٹھے اور مولانا کی جذباتی لیکن عاقبت اندیشانہ تقریر کا اپنی سنجیدہ لیکن دلائل سے بھرپور تقریر سے رب دبلی کیا اس کے بعد انجمن حمایت اسلام نے جس کے جنرل سیکٹری اس وقت ڈاکٹر اقبال تھے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے علماء سے رجوع کیا جائے جو مسٹر گاندھی کے ہلکے اثر سے باہر ہوں اب الکلام آزاد جیسے تو گاندھی کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے نہیں ایسے علماء سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے جو مسٹر گاندھی کے ہلکا اثر سے باہر ہوں اور آلائے کلیمت الحق جن کی زندگی کا وظیفہ ہو چنانچہ یہ کام مولانا حاکم علی صاحب پروفیسر سائنس اسلامیہ کالج لاہور کے سپرد کیا گیا انہوں نے مندرجہ ذیل فتویٰ ترتیب دیا وہ فتویٰ سنیں اللہ تعالی نے ہمیں کافروں اور یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات یعنی دلی لگاؤ سے منع فرمایا ہے مگر ابو القلام کے معنی معاملات اور ترک موالات نان کو آپریشن قرار دے رہے ہیں اور یہ سری زیادتی ہے جو اللہ کے پاک کلام کے ساتھ کی جا رہی ہے مذکور نے 20 اکتوبر 1920 کی جنرل کاؤنسل کی کمیٹی میں تشریف لا کر یہ اطلاع کر دیا ہے کہ جب تک اسلامیہ کالج لاہور کی سرکاری امداد بند نہ کی جائے اور یونیورسٹی سے اس کا قطعی الحاق نہ کیا جائے تب تک انگریزوں سے ترک موالات نہیں ہو سکتی اور اسلامیہ کالج لاہور کے لڑکوں کو فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو کالج چھوڑ دو لہذا اس طرح سے کالج میں بے چینی پھیلا دی ابو القلام نے اور علامہ مذکور کا یہ فتویٰ غلط ہے یونیورسٹی کے ساتھ الحاق قائم رکھنے سے اور امداد لینے سے معاملت قائم رہتی ہے نہ کہ موالات لہذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یونیورسٹی کے ساتھ الحاق اور امداد لینا جائز ہے اور اس فتوے کو ماہ خط کے جو درج ذیل ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصدیق و تصیق کے لیے روانہ کیا گیا بریلی شریف کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی تصدیق فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ وہ خط سماعت فرمائیے خط کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ سیدی امام اہل سنت کے ماہر سالت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خط بھیجا گیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آکائے نام دار ملت جناب شاہ احمد رضا خان صاحب پشت ہاضا پر فتویٰ مطالعہ گرامی کے لیے ارسال کر کے التجا کرتا ہوں کہ دوسری نقل کی پشت پر اس کی تصح فرما کر آکر نیاز مند کے نام واپسی ڈاک اگر ممکن ہو سکے تو آج یا کم از کم دوسرے روز بیچ دیں انجمن حمایت اسلام کی کونسل کا اجلاس اکتیس اکتوبر انیس سو کو ہونا قرار پایا ہے اس میں یہ پیش کرنا ہے اور دیوبندیوں اور نیچریوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی تعمل نہیں کیا ہندوؤں اور گاندھی کے ساتھ موالات قائم کر لی ہے اور مسلمانوں کے کام میں روڑے اٹکانے کی ڈھان لی ہے عالم حنفیہ کو اس کے ان کے ہاتھوں سے بچائیں نیاز مند دعا گو ہاکیم علی موتی بازار لاہور 25 اکتوبر 1920 یہ خط کا متن ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے اعلی حضرت نے اس فتوے کی تصدیق فرمائی اور لکھا کہ ایسی امداد جو مشروط نہ ہو جائز ہے چنانچہ اعلی حضرت کے فتوے کو حمایت اسلام کی جنرل کونسل میں پیش کیا گیا اور یہ عظیم درسگاہ اغیار کی دست برد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی بعد میں مولوی حاکم علی نے سیدی اعلی حضرت کے فتوی کو دوسرے فتحوں کے ساتھ ترتیب دے کر بعنوان اصلی جمعیت علمائے ہند کے فتوی شاعری کیے تو حضرت کی سیاسی بصیرت دیکھے علماء اہل سنت کا جو کردار تحریک پاکستان اور مسلمان نام نے ہند کی فلاح اور بہبود ہندوؤں دیوبندیوں نیچریوں ان دین کے دشمنوں سے بچانے کے لیے جو تھا وہ آپ کے سامنے بالکل بادشاہ ہو رہا ہے اور پھر اعلی حضرت کا وہ مقدس رسالہ کیونکہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے لکھا المحج المینہ اس سے پیشتر بھی اعلی حضرت اس قسم کے فتاوے دے کر مدرسہ عربیہ اسلامیہ کچی باغ بنارس اور مدرسہ اسلامیہ سبز باغ کراچی کو خلافتیوں کے مضموم حملوں سے بچا چکے تھے الغرض مذکورہ فتاوا کے لاہور پہنچنے کے بعد مخالفین کے ارادوں منصوبوں پر اوس پڑ گئی تحریک عدم تعامل کے حامیوں میں سے ایک صاحب مولوی عزیز الرحمٰن یہ سابق ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی اسکول لائل پور نے ایک طویل استفتا مرتب کر کے جو خلافتوں کی ترجمانی کرتا تھا اعلی حضرت کی خدمت میں بریلی شریف بھیجا اعلی حضرت نے جواباً ایک مفصل فتویٰ ترتیب مرتب کر کے جو ہے جو ہے وہ شاعری کیا اور اس طرح یہ رسالہ ایک ایسی دستاویز وجود میں آئی جس نے ہر موقع پر اور ہر مشکل میں مسلمان آنے ہند کے لیے دلیل راہ کا کام دیا اور یہ رسالہ آج بھی موجود ہے اس فتح میں اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں ترجمہ مفہوم بیان کرتا ہوں اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں یہ میں سپارے میں سورہ ساتھ ساتویں رکوع کی آیت ہے ساتویں رکوع کی آیت ہے اس پر مفصل بحث کی اور تمام مستلق تفاسیر و قطب فکر مثلا تفسیر راضی تفسیر روح البیان تفسیر ابو المسعود اور ہدایا وغیرہ اور اقوال علما و فکہا کی روشنی میں مخالفین کے اس استدلال کے یہ آیت یہ آیت جو ہے یہ غیر مہاری بہلود کے ساتھ داد و محبت جائز بل کے فرض ہے کہ پر بخیر دیے اور ثابت کر دیا کہ کافر مسلمانوں کا ولی نہیں ہو سکتا کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر رانا کرے گا تو عدم تعاون کے حامی لیڈروں کو مذکورہ آیت پاک کے سمجھنے میں جو ٹھوکر لگی اس کا ابتال کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ بھی پوچھئے کہ سب جانے دو آیت کریمہ میں لا ین ہر مشرق غیر محارب کو عام ہو ہو کر محکم ہی صحیح اور مشرقین ہند میں کوئی مہاری بال فیل نہ سہی آیت کریمہ نے کچھ نیک برتاؤ مالی مباسات ہی کی رخصت دی یا یہ فرمایا کہ ان کی جے پکارو آیت مقدسہ میں یہ کہا ہے کہ ہندوؤں کی جے پکارو انہیں مساجد مسلمین میں بادب تعظیم پہنچا کر مسنت مصطفیٰ پر ممبر مستفی پر لے جا کر مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر گاندھی سے بیانات کراؤ واض و ہادی مسلمین بناؤ گائے کا گوشت کھانا گنا ٹھہرا دو قرآن کو رامائن کے ساتھ ایک ڈولے میں رکھ کر مندر میں لے جاؤ ان کے سر گناہ کو کہو کہ خدا نے اس گادی کو تمہارے پاس مذکر بنا کر بھیجا ہے یعنی مانا نبوت جماؤ یہ نبی کہاں سے ہو گیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے واش گاف الفاظ میں کس نے الفاظ میں تردید کی ہے قرآن کی سائد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کیا اللہ اکبر یہ مطلب ہے کہ وہ قاصر جو تمہیں نقصان نہ پہنچائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ جے جے پکارو خدا کو رام کہو خدا کو رام کہو گاندھی کو ممبرے رسور پر بٹھا دو یہ مطلب ہے کیا قرآن کی آیت کا اللہ حضرت کا قلم خدا کی قسم خنجر خون خوار برقبار آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر شر کل کے رضا ہے خنجر خوں خار برقبار آدا سے کہہ دو دشمنوں سے کہہ دو کہ خیر منائے نشر کریں جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا قلم کسی موضوع پر اٹھتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے الحمد للہ الحمدللہ الحمد کیا جواب تھا ان دیوبندیوں کے پاس اعلی حضرت کے اس فتوا کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اگر بفرض باطل ان دیوبندیوں کی یہ شتر گربگی مان بھی لی جائے تو عام مشرقین ہند کو لم یوکاتی فی دین کا مستاق ماننا ایمان کی آنکھ پر ٹھیکری رکھنا ہے کیا وہ ہم سے دین میں نہ لڑے کیا قربانی گاؤں پر ان کے سخت ظالمانہ فساد پورانے پڑ گئے کیا کٹار کٹارپور آرا اور کہاں کہاں کے کہ ناپاک و ہولناک مظالم جو ابھی تازے ہیں دلوں سے مہب ہو گئے بے گنا مسلمان نہایت سختی سے جمع کیے گئے مٹی کا تیل ڈال کر مسلمانوں کو جلایا گیا ناپاکوں نے پاک مسجدیں ڈای قرآن کے پاک اور آگ پھاڑے اور جلائے اور ایسے ہی وہ باتیں جن کا نام لے کر کلے جاموں کو آئے اللہ اللہ قرض کے اعلی حضرت نے عدم تعاون کے حامیوں اور گاندھی کے افعال و اقوال کی ایک ایک کر کے رسالے میں تردید فرمائی ہے اور آفتاب کی طرح روشن فرما دیا کہ کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو مجوسی ہو یا یہودی اسلام اور مسلمین کے مقابل میں الکفر و ملتی واحدہ کا مزباغ اللہ اکبر آئیے سیاسی بصیرت میں ارض کر رہا ہوں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی اعلی حضرت کے ایک شاگرد رشید صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ بھی سنے سید اعلی حضرت کے فیضان اور ان کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ فساد فسادات بمبئی کے موقع پر ماہ شیرہ سو پچاس ہجری جی انیس سو اکتیس میں فرمایا انیس سو اکتیس میں ہندوستان کو ہندو مسلم علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مولانا شاید پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے واشگاف الفاظ میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی چنانچہ فرماتے ہیں کہ ممبئی کے ہندو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی دکانیں مسلمان محلوں سے ہٹا کر اپنے محلے میں ہندوؤں کی آبادی میں لے جائیں ہندووں کے یہ افعال یہ تجویزیں یہ طرز عمل اتحاد کے منافی نہیں لیکن مسلمان ایسا کرے تو اتحاد کے دشمن قرار دیے جائیں یہ کھلی نا انصافی ہے جب ہندو اپنی حفاظت اس میں سمجھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے محلے سے علیحدہ ہو جائے اور اپنی حدود علیحدہ کر لیں تو مسلمانوں کو یقیناً ان کے محلوں میں جانے اور ان کے ساتھ کاروبار رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے دونوں اپنے اپنے حدود جدا گانا قرار دیں اور اسی نقطے کو ملحوظ رکھ کر سیاسی مباحث کو طے کر لینا یعنی ہندوستان میں ملک کی تقسیم سے ہندو مسلم علاقے جدا جدا بنا لیں تاکہ باہمی تصادم کا اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے ہر علاقے میں اسی علاقے والوں کی حکومت ہو مسلم علاقے میں مسلمانوں کی ہندوؤں علاقوں میں ہندوؤں کی اب نہ مخلوط و جدا انتخاب کی بحثیں درپیش ہوں گی نہ کونسلوں میں نشستوں کی تنازع ہوں گے ہر فریق اپنے حدود میں آرام کی زندگی گزار سکے گا جب ہندو ذہنیت نے بمبئی میں گوارہ کر لیا تو کیا وجہ ہے کہ جدید حکومت کا مسئلہ اس اصول پر طے نہ کیا جائے یہ اصسواد اعظم مراد آباد جلد آٹھ نمبر آٹھ شمارہ نمبر چھ ماہ شوال تیرہ سو پچاس ہجری یعنی انیس سو اکتیس سفر نمبر اور پر صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الحمد تقریر موجود ہے اور حضرت صدر الفاضل کی یہ تحریر بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اس اصول کو بہت پہلے پیش کر دیا جسے بعد میں اپنا کر پاکستان حاصل کیا گیا صدر الفاضل علیہ رحما کی قومی خدمات بے شمار ہیں مگر انیس سو چالیس میں قرار دادے پاکستان کے پاس ہونے پر تو ان کی تمام تر توجہ تحریک پاکستان کی طرف ہو گئی تھی آل انڈیا سنی کانفرنس کے ذریعے پوری قوم کو نظریہ پاکستان کا حامی بنانے کی کامیاب کوشش فرمائی اس سلسلے میں آپ کے دل میں جو تڑپ تھی وہ ان خطوط سے عیاں ہیں جو انہوں نے مولانا ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ کو تحریر فرمائے ان تاریخی خطوط کے بعض اکتباسات ملاحظہ ہوں آل انڈیا سنی کانفرنس کا نام جمہوریت اسلامیہ مرکزیہ ہے یہ دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی ایک ایوان عام ایک ایوان علماء ایوان علماء کا نام جمہوریت عالیہ ہوگا پاکستان کی تجویز سے جمہورت اسلامیہ کو کسی طرح دستبردار ہونا منظور نہیں خود قائد اعظم محمد علی جنا اس کے حامی رہے یا نہ رہیں ہم پاکستان بنائیں گے یہ علماء علیہ سنت آل انڈیا سنی کانفرنس میں یہ بات طے ہوئی جس میں لاکھوں لوگ موجود تھے اور اسی قرارداد کی وجہ سے قائد اعظم کو مزید حوصلہ بھی ملا تھا اور پھر ایک یہ نقطہ بھی تھا کہ الیکشن کے موقع پر کانگریس کے حق میں رائے دینے سے مسلمانوں کو روکنا بالکل بجا ہے اور اس میں کچھ بھی تعامل نہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نام خلیفہ اور تلمیز رشید ابو المحامد سید محمد محدث کچھوی رحمت اللہ علیہ صدر آل انڈیا سنی کانفرنس جو جید عالم دین روحانی پہ پیشوا اور بے مثال خطیب تھے انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے عظیم خدمات سر انجام دی آپ نے پاکو ہند کے تقریباً سب ہی چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان کے حق میں مدلل تقارییر فرمائیں اور اپنے لاکھوں مریدین کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کا حکم سازر فرمایا اور تیرہ سو پینسٹھ ہجری کو آل انڈیا سنی کانفرنس اجمیر شریف میں خطبہ دیا جو دو مرتبہ چھپ بھی چکا ہے اس مبارک خطبے کے چند اکتبا برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں ان پاکوں کو پاک عزم یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہندوستان کو پاکستان بنا کر دکھا دینا ہے فرمایا کہ میں نے بار بار پاکستان کا نام لیا ہے اور آخر میں صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان بنانا صرف سنیوں کا کام ہے اور پاکستان کی تعمیر آل انڈیا سنی کانفرنس ہی کرے گی اس میں کوئی بات بھی نہ مبالغہ ہے نہ شاعری ہے اور نہ سنی کانفرنس غلو کی بنا پر ہے اور آخر میں اہل سنت کا مخاطب کر کے فرماتے ہیں اگر ایک دم سارے سنی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتا دے کہ مسلم لیگ پھر کہاں رہے گی کس کو کہا جائے گا اس کا دفتر کہاں رہے گا اور اس کا جنڈا سارے ملک میں کون اٹھائے گا سارے سنی تو مسلم لیگ میں ہیں اللہ اکبر کبیرات تو یہ سنیوں کا کام ہے پاکستان بنانا پاک جگہ یاد رکھیے اس سے پہلے کہ آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس منعقدہ بنارس میں نہایت طویل اور مدلل خطبہ دیا جو خطبہ صدارت جمہورت اسلامیہ کے نام سے تباہ ہوا جس کے اٹھائی خفے ہیں اس خطبے کا ایک ایک حرف حضرت محدث کا بھی رحمت اللہ علیہ کی بالغ نظری اور مقصد عشق کا ترجمان ہے غرض یہ کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف آواز بلند کی کو دو قومی نظریہ پیش کیا جس کی تفصیل میں نے کل آپ کو بیان کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کب بیان کیا اور اعلی حضرت نے کب پھر ان کے باعظم اعظم با ہمت خلفا تلامزہ اور ان کے ہم مسلک علماء مشائق عزام نے سردر کی بازی لگا کر تحریک پاکستان کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا اللہ اکبر کبیرا اللہ تبارک کا وطالع جل جلالہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کے انچ انچ کی حفاظت فرمائے اور علماء اہل سنت اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بے شمار مسلمان ہیں جو کہ شہید ہو گئے کیونکہ تقسیم پاک و ہند صحیح طور پر تو نہ ہوئی آپ جانتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے اتنے ہی مسلمانوں, سے مسلمانوں کے علاقے تھے جو کہ پاکستان کو نہ دیے گئے لہذا لاکھوں لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں نے ہجرتیں کی تاکہ ہندوؤں کے مظالم سے بچا جا سکے آپ جانتے ہیں کے ٹرینوں کی ٹرینیں جس میں ہزاروں مسلمان تھے ان کو رستے میں روک کر سب کو گولیاں مار کے یا آگ لگا کر ہندو جلا دیتے تھے کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کی عصمتیں گئیں جن کے دوپٹے اتارے گئے کتنے بچے ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اللہ تعالی سب کو غریق رحمت کرے اور ان کے خون کے صدقے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے انتہائی دکھ ہوتا ہے دل میں بڑا کرب پیدا ہو جاتا ہے بخدا کہ جب ہم اب اپنے سیاسی لیڈروں کا حال دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ہو سیاسی لیڈروں کی کس طرح ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے اس ملک کا کیا حال کر دیا نہ اس میں آزادی آزادی تو ہے لیکن جو حال مسلمانوں کا کر دیا گیا ہے جو اس ملک کا کر دیا گیا ہے کبھی سوچا نہ تھا پاکستان کے بعد بھی کئی ممالک بنے آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن بدقسمتی سے ہمیں شاید میں صحیح ہوں اپنی جگہ یا یہ ایک الگ بحث ہے خلاف ظاہر ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد شاید ہمیں کوئی صحیح لیڈر ملا ہی نہیں ہے کہ جو اس ملک کی باغ دوڑ صحیح معنوں میں سنبھال سکے ان کو تو قزا نے مہلت نہ دی اور جن کو مہلتیں ملی انہوں نے اس ملک کا بیڑا غر کر دیا ہمارا صبح بنگال الگ ہو گیا اور جو اب حال ہے اس ملک کا کبھی آٹا غائب بجلی غیر کبھی جو ہے وہ چینی کو پر لگ جاتے ہیں مہنگائی کبھی دودھ کا کیا حال خدا کی قسم اس غریبوں کے لیے زندگی اجیورن ہو چکی ہے یا قتلی خان بھی شہید ہو گئے صحیح کہہ رہے آپ تو کیا مطلب اس ملک کا حال کر دیا گیا ہے آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی ان شہیدوں کے خون کے صدقے ہمیں درد مند آشی رسول اور نیک متقی حکمران اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے آمین اللہم آمین آمین وما تو الحمد اللہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت کے موضوع پر بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آمین اللہ کے بیانات اور بھی تیار ہیں میرے پاس اعلیٰ حضرت کی بنی و سیاسی بصیرت جنگِ آزادی سے متعلق اعلی حضرت کے معاملات تحریک ترک موالات کی تفصیل اور پھر اور بھی کئی موضوعات ہیں لیکن بہرحال کل بھی بیان ہوا آج بھی بیان ہوا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ شاء اللہ معمول در سے قرآن ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین تو کوئی بھائی تشریف لائے چند منٹ کے لیے کوئی مائک